یس اللہ رحمٰن و رحمۃ اللہ باقی تمام شامر برادران خراً صاحب کو شمس نباب سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب میں نمبر جو ہے کا اور شریف کے شروع ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور دو سو پینتالیس اوراد فتح کے درست کی تعداد ہے اوراد فتح میں سے جو سوتھ اس ہم اسما الحسن کے پاس میں اور آج ایک نیا عیسم مقدس یا وحمو ہاں جی یا مؤمنو کلیر ہوا تھا تو آج جو یا مہمو اس عسم المقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسماء الحمد سے, سے نواع عیسم یا مہمو کی تھوڑی سی توضیع جی اس کی لوگی اور تھوڑا سا فجات اور قرآن توضیع آپ لوگوں کی مبارک تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو المہیمن قرآن پاک میں ہاں جی قرآن پاک میں یہ یس مقدس دو مقام پر ذکر ہوا ہے یہ لفظ مقدس اور نمبر جو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار اسمال حسنہ کے خرید سے سر حشر کے عادت نمبر تیئیس میں جو کہ المومن بھی اسی عاد میں ہے اور ابھی المہمن بھی اسی عادت کے اندر ہے یعنی yani وہی بادشاہ ہے الملک وہی بادشاہ ہے الدوس نہات پاکزہ السلام سلامتی دینے والا المومن امان دینے والا امان دینے والا المحامن تسلط قائم کرنے والا ہر چیز پر اس کا تسلط غلبہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام کے طور پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے طور پر صرف اسی آیت میں آیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے یہ مقدس قرآن پاک میں صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے وہ اسی آیت میں آیا ہے سرحاشر کیا نمبر تھے یہ اس میں ہاں جی اور جو ہے اور سرحِ معاہدہ کیا نمبر اڑتالیس میں قرآن پاک کو دیگر آسمانی کے کتابوں, کتابوں پر المہیمن قرار دیا ہے وہاں پر قرآن پاک کو دوسرے آسمانی کتابوں پر مہمن قرار دے وہاں پر ایک جو ہے یہ جی لسایا لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کے اسمال حوصلہ کی حیثیت سے نہیں آئے بلکہ قرآن پاک کو دوسرے آسمانی کتابوں پر مہمن کی حیثیت سے ہے یعنی محافظ و حفاظت کرنے والا اس معنیٰ میں یعنی سابقہ جو آسمانی کتابوں میں انہوں نے جو تعریفات کیا ہاں جی ان کو جو ہے قرآن پاک نے اپنے اندر ان معنی کو محافظ کیا اب معیار قرآن پاک ہے ان کتابوں کے اندر ہاں جی اگر ایک تعلیمات جو ہے قرآن پاک کے اندر ہیں ہاں جس صورت میں ہیں جس الفاظ اور عقائق کی شکل میں سابقہ قرآن آسمانی کتاب اس کے برخلاف ہے تو یقین جانے کی اس میں تعریف ہوا ہے چونکہ قرآن پاک ان پر محافظ ہے اس کا مطلب یہ قرآن پاک ہی اتھینٹک ہے ان تمام معرف آئے ہیں کہ وہ انزل نا علیہ کل کتاب بالحق مصدِل من کتابِ اور محمن علیہ سر معدہ سے یعنی پیمبر کہتے ہیں وَانزلنا الیک یعنی اے رسول ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی انضل کتاب بالحق جو حق پر مبنی ہے مصدقن اور وہ سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والے مصدقل ماں بین یا دیہ منال کتاب انہیں سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوا ان سب کی تصدیق کرنے والا یعنی یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں تورات رات زبور یہ آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں اس مطلب کی تصدیق کرنے والی اور ان پر نگر جو ہے نگران و حاکم ہے اور نالے ہیں اور ان سابقہ آسمانی کتابوں پر یہ قرآن پاک ان کی تحدیق بھی کرنے والی اور ان پر نگران و حاکم ہے نگران حاکمی حیثیت سے قرآن کو تقدم حاصل ہے قرآن پاک میں جو حقائق ہے وہی برحق حق ہے اگر آسمانی کتابوں میں اس کے مطابق ہے اور تو قرآن اس کی تحدیق کی ہے اگر اس کے مطابق کوئی اور چیز ہے تو وہ چوٹ ہے مثلا قرآن پاک میں اس خنجیر اور شراب حرام کرا دیں دیا ہر کسی آسمانی دعوے میں ان کو حلال کرا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تعریف ہوا ہے کیونکہ قرآن ان کا مہمین مہمین ہے محافظ سے ان کے اندر جو مطالب ہے ان کے صحیح مطالب کے تجزیے کرتے ہیں جو سچ مچ اللہ نے نازل فرمایا ہاں جو بعد میں یہود نسار علماء نے اس میں اضافہ کر کے ڈال دیا میں یہ تحریر کر کے اس کے قرآن میں فکر تھی اس لیے قرآن ان کا محمین ہے محافظ سے نگاہ اور المہمن کا جو ہے تو قرآن میں کن دو جگہوں پر آیا ان موالد کے لوگوں کو توجہ دی گئی ہاں جی اب آگے المحمن کا لغوی تحقیق و اس کے اہل لغت نے اسے اس مقدس کا کیا معنی کیا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی توجہ اور اسماع الحسنیہ کی جو شروع ہیں جنہ درانہ نے اسماء الحسنیہ پر شرح لکھا ہے انہوں نے اسے سے مقدس کے کیا معنی کیا ان میں سے چان کا ذکر عالم کروں گا جس طرح پہلے سے یہ روی چلایا تاکہ اس جسم کی جو ہے صحیح تک ہم پہنچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے اسمال حسنہ کی صحیح معنی و مفہوم ہم درک کریں اور اللہ کو جب ہم یا مہمن کے خیر پگاریں تو ہمارے دل میں ایک عظیم معنی اور مفہوم اور ایک وسیع معنی مفہوم تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو ہمارے ذہن میں آ جائے اور اللہ سے اس جسم کے عظمت کے ساتھ اللہ کو بکالے حرمات المحمن اس کا منظر ہے منت ہے لغت والوں نے تو ہے منع اللہ خزاں جب عرب بولتے ہیں تو نگران ہونا قابض ہونا کس چیز پہ حاوی ہونا ہے منۃۃ الگرانی ہے منع سپرویژن سپرویژن یعنی مضبوط سوچ میں سیادت برتری تسلط یہ سارے معنی کیا ہیں القاموس جدید نامی عربی اردو کتاب میں یعنی اس معنی مظر میں آیا نگران ہونا قاوث ہونا حاوی ہونا تو اس میں جو ہے نگران ہونے کے مفوم جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے اصم الحسنہ کے حساب سے یہ زیادہ یہاں پر واضح تر ہے نگرانی اور نگران ہونے کے بعد اور تسلط اور برتری کے مفہوم بھی یہاں مناسبت رکھتے ہیں اور یہ بات القام و جدید میں دوسری کتاب المحمن بھی ہے المہیمن بھی ہے دونوں طرح سے نقل ہوا ہیں اللہ تعالیٰ کے اصم الحسنہ میں سے المحمن بھی المحمن بھی نہیں قرآن میں جو المہمن ہے تو ہمارے زبان پر بھی یہی ہے یہی زیادہ یقیناً درستہ رہے ان بعض نے جو اس کو محیمن بھی پڑھا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم الحسنہ میں سے اس کے معنی کیا ہے یعنی خوف سے امن دینے والا المحمن کی معنی خوف سے امن دینے والا یہ معنی کیا ہے یا عمل روزی موت و حیات وغیرہ کا کفیل انسان کے جو ہے عمل کا اس کی خیال رکھنے والی ذات این ایک اعمال میں توفیق دینے میں کفی حکمت بھی ہوگا روزی میں روزی کا کفیل روزی دینے والا موت حیات وغیرہ کا کفیل یعنی ذمہ دار شرط ہاں جی مہمین کے معنی کہ بندوں کی اعمال روزی موت حیات وغیرہ کی ذمہ داری اٹھانے والا نگرانی کرنے والا یہ معنی ہو جائے گا یہ معنی جو المنجد لغت میں لکھا ہے ہاں جی تو المحمن خوف شام دینے کا معنی بھی اس میں ہے اور تیسرا جو ہے کتاب مصباح کب حمیم حرماد المحمن و القائے مالا خلقی بے اعمال واجالم وارزاک یہ طالباً وہی المنج کا دوسرا معنیٰ جو انہوں نے کیا ہے اس کے قریب ہے المحمین ولقائے مالا خلقی بعمالم واجال مارزاک مہمین یعنی محلوق اعمال ہاں جی القلقہ مالا خلقی یعنی خلق مخلوق مہمین یعنی اعمال و موت و حیات اور رزق کا کفیل و ضامن یہ معنی جو ہے جی ولقائم یعنی ضامن ہونے کفیل نے الخل کی کی اعمال آجال اس کی موت و حیات اور ارزا رزق ان کا کفیل و ضامن ہونا اس معنی میں وقال شہید ہاں جی رتین شہید عزیزی اور کتاب ادت الدا دونوں میں فرمایا المحمن یعنی وہ شاہد محمن کے معنی کیا ہے گواہ ہیں جی؟ اور اللہ کا قول قرآن پاک میں کے بارے میں کہ وہ محمن العلیہ یہ جی قرآن پاک کو دوسرے آسمانی کتابوں پر محمن کہا اس سلسلے میں جو یہ قدرت الدائی میں والے جو شہید سے نقل کرتے شہد عزیز سے اس کے معنی کیا ہے محمن علیہ یعنی یہاں پر اسی شاہد و محافظ النقبان کے معنی میں کہ قرآن پاک دوسرے آسمانی کتابوں پر محمن ہے یعنی قرآن پاک شاہد ہے محافظ ہے نگاہبان ہے دوسرے آسمانی کتابوں پر اسمان ہے پھر ان کے اندر جو اللہ نے جو مطالب معرف ناظر فرمائے اس کا محافظ ہے قرآن پاک یعنی اس کے اس میں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے قرآن کی منافی باتیں اس میں لایا جیسے میں نے مثال دیا سر کا گوشل شراب نوشی جائز اگر ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو قرآن کی روشن میں یہ جو ہے خلاف حقیقت اللہ نے ایسی کوئی عائد نازل کیا مالی کے کی علماء نے خود اس میں اضافہ کر کے ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ شاہد ہیں یعنی گواہ ہیں اپنے محلوق محلوق سے جو کچھ قول و فعل حاضر ہوتے ہیں معلوم سے جو کوئی قلم سال وسلم گواہ ہیں اور جوہری نے کہا کہ الجوہری الوی لغت کی مشہور ترین لغت ہی ہے ہاں جی کہ المہمن و رقیب والحافظ الشہ انہوں نے کہا ہے مامنقی والافظ لو یعنی مہامن نگاہ اور محافظ کے معنی میں ماہن کے معنی کہا نگاہ اور محافظ کس چیز کی نگاہ کرنے والا حفاظت کرنے والا ہے تو اس لیے تفصیل وکیلا ولا انہوں نے کہا ہے یہ قول یہ بھی لکھا ہے اول یعنی امین و کفیل کے معنی میں ہے جیسے کہ امین اماندار ہاں جی اور کبھی کف حفاظت کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا نگرانی کرنے والا ہاں حقیقت کا تشکن اس معنی میں یہ معنی یہ کتاب مصباح کا فہمی صبح نمبر چار سو اٹھائیس پہ انہوں نے لکھا ہے یہ معنی جو ہے اس میں انہوں نے شاہد کے معنی گواہ کی معنی اللہ تعالی ہاں جی اور بندوں کی جو ہے مہمن یعنی نگاہ بان و ررقیب الش و حافظ لو کے شیش کی نگاہ اور محافظ کے معنی میں اور مہمن کا ایک معنیٰ جو ہے یعنی امین و کفیل کے معنی میں امین و سے ہاں جی اور کبھیل معنی میں اور امن دینے والے کے معنی بھی ہاں دے سکتے ہیں آسمان یوجنا کی دعووں میں سے ایک کتاب ہے ادت الدائی جس کا آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا یہ جو ہے فہدی جو ہاں جی شاشد علیہ رحم کا ساتھ ہے اس کے بیٹے کی کتاب ہے ہاں جی ارنو کی کتاب ہے انہوں نے جو ہے عدت الدا نم سے عربی ہے اس کو فارسی میں ایک بندے تجمہ کے اس فارسی سے میں نقل کر رہا ہوں تو اس کی سوال نمبر جو ہے پانچ سو اڑسٹھ کے بارے یہ وہاں ہے وہاں فرماتے المہمن یعنی شاہد و گواہ جیسے کہ پہلے بھی محتر الغوی نے فرمایا ہاں لغت والوں نے کہا اسما اللہ کے شروع نے جیسے میں اس باحکمی میں بھی کہا مہمن کے معنی شاہد و گواہ شاہد وہی گواہ کے معنی میں شاہد عربی کے لفظ گوا ہے گواہ اردو کا ہے ہاں جی آیا قرآن ہم بدی معاناس کہتے ہیں قرآن پاک میں بھی جو محمنانائے قرآن جوسے آسمانی کتابوں پر محمن ہے کہتے ہیں وہ اسی معنی میں کہ میں مصدِ کن لما بین دہ من الخط محمن الِ شرح مادہ کے علم اڑتالیس میں یعنی قرآن تصدیق کن دہ کتاب ہے اس کے معنیٰ یہ قرآن پاک تصدیق کرنے والے آسمانی کتاب ہے اس کے پیش از انگ بدھین قرآن پاک سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھا ان کی تصدیق کرنے والا ہے وہ شاہد بر اور ان پر شاہد ہے گواہ ہے ہاں کیونکہ قرآن باغ میں جو کچھ مطالب ہے وہ ایک نو گواہ ہے بھائی سے یہ باتیں آسمانی کتابوں میں بھی تھا جیسے قرآن باغ میں ہیں توراد میں جو ہے اللہ کے ایسا کی زبان سے پیارے نبی کی بشارت تورات میں موجود ہے سورہ صح میں اور اگر ہے تو تو وہ تعریف نہیں ہوا ہے اس میں نہیں ہے تو ایک تحریف ہو گیا ہے کیونکہ قرآن شاہی تو اس پر قرآن گواہ ہے تو قرآن پاک میں جو خوش ہے وہی سچ ہے اتھینٹک ہے ہاں قرآن کتاب کتابوں سے وہ نہیں ہے تو انہوں نے گویا کہ جب قرآن فرما رہے ہیں یہ اجسا کہ یہ نصیت ہاں جی تورات میں ہے تو پھر تورات میں ہونا چاہیے نہیں ہے تو یقیناً تعریف ہوا ہے بس جو ہے خدا مہمنس سے جو ہے خدا جو ہے مہمن ہے, ہے یعنی شاہی دس برخلق یعنی اللہ تعالیٰ دیکھو معنی کہ خدا مہمن ہے یعنی خدا شاہد ہیں گواہ ہیں برخلا اللہ کی معلوقات پر کہ معلومات چمی کو کیا کرتے ہیں چمی کو یعنی کیا کہتے ہیں حتبانداز مسقالِ زرعی عضو پینہان مشدد یعنی کہ ایک زرع کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کی نظر سے مفی نہیں ہے ہاں نہ در زمین نہ در آسمان پر یہاں یعنی سے معلوم ہوا اللہ گواہ ہے اللہ یا مہمن محمد، اللہ مہمن نے یعنی گواہ ہے محافظ بھی ہے گواہ بھی ہے، حفاظت کرنے والے بھی ہیں اپنے محلوق کو ہر قسم کے آفتوں سے بلاؤں سے عذابات سے اور گواہ بھی ہے چونکہ اس سے اس پوری کائنات میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتے اور نہ مخفی ہے قرآن باقی اور بھی بہت شایات ہے اپنا ادن نے فرمایا اس کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے معافی نہیں ہے ہاں ہم لوگ جو دعائیں نماز گوکھلا پر اس کے دوسرے آدمی فرمایا ایک درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے مگر اللہ کو اس کے علم ہے زمین کے اندر کوئی دانہ بھی نہیں جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے اور کوئی چیز اللہ کی نظر سے مافی نہیں چاہوں وہ محافظ ہے وہ مہمن نے وہ گواہ ہے ہاں جی وہ محافظ ہے اس ہر چیز کا جب اس کو اس چیز کا علم ہو یہ چیز فلاں ہیں پھر اس کی حفاظت کریں گے علم نہیں تو حفاظت کا کا لازمہ یہی ہے علم ہے شاید کا لازم ہے ہر چیز کا علم گفتہ شد مہمن یعنی آ آ جو ہے امین جس کا ایک معنی کہتے ہیں امین یعنی امن دینے والا یا امانت دار کے معنی بھی کیا ہے اور گفتہ شد یہ معنی بھی کہا کہ یعنی رقیب بر چیزی وحافظ کس چیز کی رقیب یعنی کفیل ضامن اور حفاظت کرنے والا یہ معنی بھی اس سے پہلے لغویوں سے آپ کو نقل کیا ہے نیز گفتہ شد مهمین یعنی نامی از نامہ خدا عزیز و جلیل در کتاب ہوا و آسمانی گزشا شہر کہ دھرمات تو قرآنِ باغ میں ہے ہی اللہ تعالیٰ کے اصمان الحسنہ میں سے اس کے علاوہ سابقہ آسما آسمانی کتابوں میں بھی یہ اس میں مقدس مہمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس سے ہوا کہ مہمین کا بھی تک جو لغوی کی کتابوں میں اور شروع آسمان الحضا کے شارہین میں دو تین کامین آپ کو نقل کیا یہ سب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد اس میں محامل میں گواہ کا مفہوم بھی ہے محافظ و نگاہ کا مفہوم بھی ہے امن دینے کے مفہوم بھی ہے اور امانت دار ہونے کے مفہوم بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اسما الحسن میں بہت روسی مفہوم ہے معنی ہے میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں میرا اسما الحسن کی صحیح معرفت ہو ہاں جی اور, اور اللہ تعالیٰ کا پوری خلوص کے ساتھ آجی جی کے ساتھ بامعارفت اس کاغذات کو ہم پکار سکیں اور اس کے اسمال حصنا کے ذریعے سے ہم ہمارے اندر روح توحید پیدا ہو جائے اور اللہ سے سچی محبت ہو جائے اللہ کی بامعارفت عبادت کرنے کی بندی کرنے اللہ ہم سب کو توفی دے آمین سلم